ایرم کا دوسرا نے لے, ربیہ, تین دفعہ نے نکال, دو دفعہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کل جب نکالے تو میں نے کھا لیے میں نے, لی گئے, میں نے تم نے نہیں کھائے میں مار, اس کو مارنا شروع کر دیا مانی ہے کبھی کہے وہاں رکھ دیے کبھی کہے یہاں رکھ دی سارا میں پولتی رہی, ساتھ میں کو مارتی رہی کہ مناتے مناتے مجھے پتا ہی چلا کہ میں اس کو مار دی. ہانس کرسچن اینڈرسن سید عرفان علی ڈاٹ کام غریب ارم کی عیدی <تصفح> ابو فوت ہو چکے تھے اور امی بے حد بیمار تھیں گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہ ہی امی کے لیے دواؤں کے پیسے تھے ارم سوچتی رہی کیا کروں امی کے لیے کھانا کہاں سے لاؤں دوائی کہاں سے آ سکتی ہے کل عید تھی عید کا سوچ کر ارم خوش ہو جاتی پھر بھوک اور امی کی بیماری کا خیال آتا تو رونے لگتی چپکے سے امی کو بتائے بغیر باہر چلی گئی ہاتھ میں ماچسوں کے پیکٹ تھے انہیں بیچ کر کچھ روپے مل جائیں گے تو امی کے لیے کھانا خریدوں گی شدید سردی تھی ارم کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ٹھنڈی ہوا جسم کے اندر گھس رہی تھی ٹوٹی ہوئی جوتیاں بہت بڑے سائز کی تھیں دراصل یہ اس کی امی کی تھیں اس کی اپنی تو بہت پہلے ٹوٹ چکی تھی ایک گھوڑا گاڑی تیزی سے اس کی طرف آئی تو ارم بھاگی امی کی وہ پرانی جوتی بھی ٹوٹ گئی اب ارم سخت سردی میں ننگے پیر چل رہی تھی پیر زخمی ہو رہے تھے مگر وہ آوازیں لگاتی ماچس لے لو ماچس لے لو تمام دن نہ کسی نے ماچس خریدی نہ اسے کچھ کھانے کو ملا بھوک سخت سردی اور پیسہ بھی کوئی نہیں گھر میں امی بیمار ہیں بغیر کھانے کے گھر کیسے جاؤں تھکی ہوئی پریشان ارم ایک گلی میں داخل ہوئی اور دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی رات ہو رہی تھی ہر طرف اندھیرا تھا ٹھنڈی ہوا سے پریشان اس نے سوچا کاش میں گھر میں ہوتی اپنی پیاری امی کے ساتھ مگر نہیں گھر میں بھی تو اتنی ہی سردی ہوتی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور بیمار امی کتنی تکلیف میں ہوں گی وہ مجھے یاد کر رہی ہوں گی ہاں میرے پاس ماچسیں ہیں ایک ماچس جلا لیتی ہوں شاید اس کی گرمی سے کچھ سکون ملے ماچس جلائی روشنی ہوئی سامنے کی دیوار کے اندر کمرے میں موجود ہنستے گاتے بچے نظر آئے وہ چاند رات کے مزے اڑا رہے تھے گرم گرم کمرہ غبارے شاندار کھانے بہترین لباس ہنستے ہوئے بچے گانے گا رہے تھے کیک چاکلیٹ مٹھائیاں روسٹ مرغے مگر پھر ماچس مکمل جل کر بجھ گئی اور سب کچھ غائب ہو گیا کمرے کی گرمی کے بجائے وہ سردی میں کھلی سڑک پر بھوکی پیاسی بیٹھی تھی آنکھوں میں آنسو امی پیاری امی بہت بھوک لگی ہے آپ بھی تو بیمار ہیں اف میں کیا کروں ایک اور ماچس جلائی روشنی ہوئی دوسرا کمرہ نظر آیا جہاں بہت سارے شاندار کھلونے موجود تھے بچے ہنس رہے تھے چاکلیٹ کھا رہے تھے اور کھلونوں سے کھیل رہے تھے ماچس ختم ہو کر بجھ گئی اور وہ خوبصورت کمرہ بھی غائب ہو گیا کہاں خوبصورت اور گرم کمرے اور کہاں ٹھنڈی سڑک سرد ہوا جسم کو لگتی تو ناقابل برداشت تکلیف کا احساس ہوتا ارم رو رہی تھی ایک اور ماچس جلائی تو بازار نظر آیا جہاں لوگ عید کی شاپنگ کر رہے تھے ہنستے مسکراتے چہرے ہاتھوں میں عید کا سامان بچے کھلونوں کی دکانوں سے کھلونے لے رہے تھے ماچس بجھ گئی اور وہ بازار بھی غائب ہو گیا ارم سوچ رہی تھی لوگ کتنے خوش ہیں اور وہ کتنی پریشان آسمان کی طرف دیکھا تو ایک ستارہ ٹوٹتا نظر آیا میری پیاری امی نے بتایا تھا جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو آسمان پر ستارہ ٹوٹتا ہے کون دنیا سے گیا ہے میری امی پیاری امی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہرم بہت پریشان تھی رو رہی تھی جلدی سے ماچس جلائی روشنی ہوئی اور اپنی امی کو دیکھا مہربان پیار کرنے والی امی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی آج وہ نہ پریشان نہ بیمار ارم نے روتے ہوئے کہا امی پیاری امی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں یہ دنیا بہت بری ہے یہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں کوئی ہمدردی نہیں کل عید ہے اور میری حالت دیکھیں مجھے بھوک لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے میرے پیر میں جوتی نہیں کپڑے پھٹ چکے ہیں میری پیاری امی مجھے اس ظالم دنیا میں نہیں رہنا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں امی رکیں ماچس ختم ہو رہی ہے آپ نہ جائیں اور جلدی سے باقی تمام ماچسیں ایک ساتھ جلا دیں تیز روشنی ہوئی امی اس روشنی میں کس قدر خوبصورت لگ رہی تھیں مسکراتے ہوئے ارم کے قریب آئیں اسے اپنی گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف چلی گئیں ارم اور اس کی امی اس جگہ گئی تھیں جہاں نہ بھوک تھی نہ سردی نہ بیماری نہ خودغرض لوگ وہ ظالم دنیا اور اس کے بے حس لوگوں سے بہت دور چلے گئے تھے خوشیوں بھرے جہان میں جہاں نہ دکھ تھا نہ پریشانی وہ اللہ میاں کے پاس تھے رات گزر گئی صبح ہوئی عید کے دن کی صبح لوگ ہنستے مسکراتے گھروں سے باہر آئے تو دیوار کے ساتھ ایک بچی بیٹھی تھی وہ مر چکی تھی حالت خراب تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ بہت سی ماچسیں اب بھی اس کے قریب جلی ہوئی پڑی تھیں ہاتھ میں بھی ماچس تھی ایک آدمی بولا رات کو شدید سردی سے مر گئی ماچس جلا کر اس نے گرمی کر کے زندہ رہنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ ارم تو اپنی امی کے ساتھ آسمان پر خوشیوں بھری عید منا رہی ہے